<سؤال> <سؤال> ہرگز نہیں وہ ان قریب جان لیں گے آیت چار پانچ دلیل ہیں کہ باسبادل موت کے بارے میں پوچھنے والے وہ کفار تھے جو اس کا انکار کرتے تھے اس لیے کہ ان دونوں آیتوں میں موجود دھمکی اور وعید شدید صرف کافروں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی روح نکلتے وقت تکزیب باس بادل موت اور انکار توحید و رسالت کا انجام اچھی طرح جان لیں گے اور جب اپنی قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے تو انہیں اپنے کفر و انکار کا نتیجہ خوب معلوم ہو جائے گا